را کا مکام بولے آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم للہ اب کر دو کرم ماں کا کر رکھ لینگ بھرم اچھا جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تکبیر میں کیا تبدیلی کی بل جہر بل جہر کا مطلب اونچی آواز نہ بلند آواز کی بجائے آستہ آستہ کہنا شروع کیا اچھا نماز جمعہ میں ایک جگہ دو ازانے کس کے حکم سے جاری ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نماز جمہ میں ایک کی بجائے دو دو ازانے ہوئی تھی کیا ہوئی تھی جناب دو دو ازانے اور گھوڑے اور غلام سے کس خلیفہ کے دور میں زکات جاری ہوئی یہ بھی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالان عنہ کے دور میں ہوئی تھی یہ باتیں اپنے پاس رکھا کریں جب آپ کے ساتھ کوئی شخص بدت پہ بحث کرے تو ایک دن میری وابی کے روم میں گیا تو وہ بدت بدت کی تعریف کر رہے تھے تو میں نے کہا جی حضرت صاحب یہ بدت تو صاحبہ نے سب سے پہلے شروع کیا تھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہتے مائک جی آپ مائک پہ مائک بات بدعت تعریف کریں میں نے کہا بھائی تعریف آپ نے کر دی مجھے تعریف کرنے کی ضرورت ہے تعریف اپ نے کی ہے میں آپ سے آپ کی تعریف میں سوال پوچھ رہا ہوں تو انہیں نہیں آپ آئے آپ تعریف کریں میں نے کہا بھائی آپ نے تعریف کر دی ہے میں نے آپ کا لیکچر سن لیا آپ مجھے تعریف کا جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیا آسما بنائی یہ ہم یہ نظم پڑا کرتے تھے صبح اسمبلی کے ٹائم تو تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا بڑا مزار پڑا کرتے تھے تو اچھا جناب گھوڑے اور غلام سے کس خلیفہ کے دور میں زکاط جاری ہوئی جناب حضرت عثمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان زیر تعالم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سچا کو مدینہ کس کی خلیفہ کی بیٹی سے ہوئی تھی؟ وہ بیٹی جو تھی وہ خلیفہ حضرت عثمان بن آفان اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم بن آز کو واپس سے مدینہ بھی بلایا ہے یہ تمام واقعات جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ حضرت عثمان غنی عنہ کے دور میں ہوئے. جب حضرت عثمان غنی عنہ نے قرآن پاک کے غیر نسخوں کے ساتھ کیا فتنہ پھیلانے کے خوف سے ان کو جلا دیا ٹھیک ہے جی عبداللہ بن سبا کو کس نام سے یاد کیا جاتا تھا اس وقت میں عبداللہ بن سبا کو تو آپ سب جانتے ہوں گے نا جناب ایک بہت مشہور تاریخی شخصیت ہے عبداللہ بن سبا کوئی جانتا ہے جناب عبداللہ بن سبا کو ایک بہت مشہور شخصیت ہے تاریخ کی عبداللہ بن سبا شیوں کا بڑا تھا جی جی بالکل لیکن شیعہ کہتے کہ نہیں یہ سنیوں نے ایک کریکٹر بنایا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بات کرنے لگا اس بات کو میں یہیں پہ روکتا ہوں تھوڑی سی سلسلے میں بات کر لیں بڑی اہم بات آتے ہیں, اس بھی اگواتے ہیں, اس کا نیک ہے علی اللہ یہ سوال ویسے اس نے کیا تھا مجھے اب تک خود بھی پتہ نہیں تھا پھر مجھے اس کے بارے میں تھوڑی لوگوں سے باتیں. یہ کہتے ہیں جناب آپ کے پاس جو ابن صبح ہے یہ ایک کریکٹر ہے جی. کہتے سنی ایک کہانی گڑی ہوئی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو ہم نے پوچھا بھائی کیسی اس کی کوئی حقیقت نہیں کچھ پتہ لگے تو کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس جتنی بھی روایات ہیں وہ روایات جو ہیں تو وہ کھول دیا گیا اپنے. پاس سامنے رکھ لیا نا جتنی روایات ہیں وہ سیف بن عمر کے ذریعے سے آپ تک پہنچی ہیں تو سیف بن عمر کے بارے میں تو آپ کے سنی محدثین جو تھے یا نقاب جو تھے یا علم الرجال کے جو بڑے ماہر جو تھے علم الرجال مطلب اس کو کہتے ہیں جب احادیث میں جو راوی ہوتے ہیں نا فلاں فلاں سے سنا فلاں فلاں سے سنا فلاں یہ فلاں فلاں جو جتنے بھی تھے ان کی عمریں کیا تھیں انہوں نے کہاں زندگی گزاری یہ کب کب ایک دوسرے سے ملے ان کی علمی وسط کتنی تھی ان میں سے کون ضعیف تھا کس کی یاداشت ٹھیک تھی کس کے کان درست تھے وغیرہ وغیرہ تو اس کو علم و ایک بہت بڑا علم ہے تو کہتے ہیں بھائی آپ کے تو جتنے علوم بڑے بڑے شیخ گزرے ہیں ابھی میں وہ آپ کے ان کے نام بولوں گا کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں اور یقیناً باتیں تو بالکل شیعہ کا یہ اعتراض بالکل درست ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ مستند نہیں ہے سیف بن عمر مستند نہیں ہے اگر وہ مستند نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کو کیوں اس کی بات کو درست مانتے ہیں تو اس کا بھی جواب ہم دیں گے بڑے بڑے محدثین ان کے بارے میں کیا کہ اپنے محدسین کا بڑے بڑے نقاط علم رجال کے گزرے ہوئے ان کو تو ہمیں نام تک بھی نہیں معلوم تو آئیے جناب ان کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں کیا خیال آپ کو اگر موڈ ہو پھر یہ سوال جواب آگے شروع کر دیتے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے آپ پیشی اعتراض کریں گے اور بات بھی ان کی درست ہوتی ہے لیکن وہ کچھ اور انداز میں کرتے ہیں اور ہم اس کو کسی اور انداز میں بات کریں گے تو جناب یہ عمر جو تھا فیصلہ اٹھہتر ہجری میں یہ شخص وفات ہوا ہے کتنے میں جناب ایک سو اٹھہتر ون سیون ایٹ ہجری میں یہ شخص جو ہے یہ وفات ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو اخبری کہا جاتا ہے اس کو ہم محدثین کے اسلام میں ہم اس کو اخبری کیا کہتے ہیں اکبری کیا کہتے ہیں اس کی تاریخ میں آوز کروں گا آپ کو اخبری آپ اپنے اس پاس لکھیں کہ اخبری کیا ہے رضوان امریکی صاحب تو جناب اخبری ان کو کہا جاتا ہے لیکن آئیے ہمارے بڑے بڑے محدثین نے نقاد نے المر رجال کے ماہرین نے ان کے بارے میں کیا کہا اوکے جناب تو سنیں جناب یحیی بن معین اس کو تو آپ جانتے ہوں گے بہت بڑے یہ تو امام بخاری سے بھی اگر زیادہ کسی کو شاید علم تھا تو یحیی بن معین کو تھا علوم کا بہت بڑے حدیث کے ماہر علم رضا کے بہت بڑے نکات گزرے ہیں اور یہ بھی جناب امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے ہیں تو امام اعظم کو بہت بڑا مقام حاصل ہے کہ ان کی شاگردگی سے تو بڑے بڑے لوگ نہیں نکل سکتے تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا کہ کیسے نہیں نکل سکتے اچھے جناب یاہیجہ بن معین یاقوب بن سفیان امام نسائی ابو امام ابو حاتم نے ان چاروں ہستیوں نے پانچوں ہستیوں نے یا بن معیم یاقوب بن سفیان امام نسائی ابو داود اور امام ابو حاتم انہوں نے اسے من کر کہا ہے ان کی کسی بھی حدیث کو ان حضرات نے تسلیم نہیں کیا ان کی کسی بھی حدیث کو اس سے کسی سے بن عمر کی کسی بات کو احادیث کی دنیا میں احادیث کے حد تک اسی کسی بات کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے اس کو من منکر کہا ہوئے اچھا جناب امام دار قطنی ابن حبان نے ان دونوں نے ان کو زندگی کہا ہے کیا ہے کہا ہے جناب زندگی اچھا جناب زندگی سے کہتے ہیں جناب تحریف کرنے والا جو خود سے مطلب چیزیں میں رد و بدل لوگ کرتے ہیں تو تحریف کرنے والا ٹھیک ہے اچھا اچھا جناب امام حجر ابن اسکلانی حافظ ابن حجر اسکلانی کا نام تو سنا ہوگا بہت بڑے محدث گزرے ہوئے ہیں اور ان کی بات تسلیم کی جاتی ہے جب ان کا قول آتا ہے جب ان کی بات آتی ہے تو اس کے بعد کوئی بھی شخص دوسری کوئی بات نہیں کرتا کہتے بس اگر امام ابن حجر اسکلانی نے بات کر دی حدیث کی دنیا میں تو یہ بات بالکل درست ہوگی تو یہی مقام بلکہ اس سے پہلے مطلب یہ تو بہت بات کہیں اس سے پہلے یا بن معیم اولین میں سے ہیں یہ تو پھر بات کے ہیں کافی انہوں نے اس الزام کو قبول نہیں کیا وہ کیا کہتے ہیں اس کی ہم بتاتے ہیں آگے. <تصفيق> اچھا ان کی کتابیں ہیں الدر کامنا بائی ابن حضرتانی ان کی لکھی ہوئی کتابیں تہذیب التہزیب بھی جناب علم الرزار کی بہت بڑی بوک ہے ان کی لکھی ہوئی تقریب ال تقریب میں امام ابن حجر کلانی نے ان کو انصیف کہا ہوا ہے دیکھے تہذیب التہزیب بہت مشہور کتاب ہے وہ بھی ابن حجر کلانی رحم اللہ کی ہے الدامینہ بھی ان کی لکھی ہوئی ہے اور التقریب میں انہوں نے اس شخص کو ضعیف کہا ہے ٹھیک ہے جی اب آئے اور امام ہمارے اچھا امام ترمزی نے ان سے حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی حدیث کہ جب تم جب ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابی کی توہین کرتے ہیں تو تم یہ کہو کہ اللہ اچھا جناب کرتے ہو تو تم یہ کہو کہ اللہ کی لانت ان تمام برے کام کرنے والوں پر ہو ٹھیک ہے جناب ان سے یہ خریض نوایت کی ہے اور امام ترمزی نے ان کو مجہول کہا ہوا ہے کہا ہوگا جناب انہوں نے امام ترمزی نے ان کو مجہول کہا ہوگا مجہول بھی ٹرمینالوجی ہے حدیث کی دنیا میں تو اس کو کیا کہتے ہیں مجہول اب مجہول کسے کہتے ہیں مجہول جس شخص کی ضعیف العمری میں مطلب میں ان کی جو یاداشت ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے مجہول کہتے ہیں اس شخص کو تو امام ترمزی نے ان کو مجہول کہا ہوگا اچھا امام زہبی جو ابن تیمیہ کے شاگردوں نے اپنی کتاب مغنی, فل زفا مغنی فل کیا جناب مغنی فل زفا انہوں نے امام ذہبی نے ان کو حدیث میں مقبول نہیں کہا اس میں جناب حدیث میں علم کے علم میں امام زہبی نے ان کو مقبول نہیں کہا اچھا جناب. اچھا تاریخ الاسلام میں سیف بن عمر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے یہ بھی ذرا پڑھ لیتے ہیں تاریخ الاسلام <تاریخ والاسلام> میں کہتے ہیں کہ سید بن عمر نے جن لوگوں سے روایتیں کی ہیں ان کے نام کیا ہے اس کا نام ہے جابر الجفی حشام ابن اروا اسماعیل ابھی اسماعیل ابن ابھی اس پران اسماعیل ابن اب اچھا عبید اللہ ابن عمر تو امام زہ کیا لکھتے ہیں ان کے بارے میں ایک امام زہ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے انجانے لوگوں سے روایتیں لی ہیں یعنی وہ ہسٹورین تھے تاریخ لکھنے والے تھے مورخین میں سے تھے تو اس وجہ سے یہ ان کے نزدیک بہت زیادہ قابل قبول نہیں ہے اسی وجہ سے ان کو تاریخ میں تو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن حدیث کی دنیا میں ان کو نہیں تسلیم کیا جاتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جہاں پر آپ نے تاریخ لکھنی ہوتی ہے تو آپ نے جا کر ان جگہوں کا وزٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ان جگہوں کا وزٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پر لوگوں سے ملنا ہوتا ہے اور وہ تاریخ آپ لکھ دیتے ہیں کہ جی جناب یہاں پر یہ واقعہ ہوا میں فلاں سے ملا فلاں سے فلاں سے ملا لیکن حجیز کی دنیا میں آپ نے متلقن حوالے دینے ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو حوالے آپ دیتے ہیں اس کا دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کا ہم عمر تھا وہ آپ سے اس وقت ملا اس وقت میں وہ وہیں پہ موجود تھا مختلف اس کے ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے ان کو تاریخ میں تو لیا جاتا ہے ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے لیکن حدیث کی دنیا میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا اور حدیث کی لوازمات کیا ہے کہ انسان جو ہے تو صحیح العقیدہ ہو اس کی یاداش بہت اچھی ہو وغیرہ وغیرہ جبکہ تاریخ کیا ہے تاریخ کا کہ آپ اس جگہ پہ جائیں وہاں پر وزٹ کریں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور جہاں پر یہ راؤنڈ اباؤٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں اس آدمی کا اگر علم ہو یا نہ ہو اس کی آدائش اگر اچھی ہو یا نہ ہو اس نے چند دن پہلے ایک واقعہ دیکھو اور آپ نے وہ چیز نوٹ کر دی تو اس پہ کوئی آپ سے زیادہ احتراج نہیں کرتا تو حجیز کی دنیا میں اور تاریخ میں بہت زیادہ فرق ہے تو ان دونوں میں تھوڑا سا یہ فرق آپ اپنے پاس رکھے تو ابن حضرت کلانی نے التقریب میں جو قول لکھا ہے وہ ایسا ہے کہ ضعیف الحیفیس امدۃ ال زیف فی تاریخ کیا جناب ضعیف الحدیث امدت تاریخ تاریخ مطلب حدیث میں تو وہ ضعیف ہیں لیکن تاریخ میں وہ عمدہ ہیں ان کی تاریخی بات کو اگر ہس... ہسٹری وہ لکھتے ہیں تو ان کی ہسٹری کو لیا جائے گا اچھا اللہ اللہ اللہ اللہ تو جناب یہ باتیں ہیں کچھ باتیں وہ میں اس روم میں اور نہیں کر سکتا لیکن بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں وہ کچھ اور ٹاپکیں ہیں تو اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی موضوع آئے گا تو اس پہ پھر بات کریں گے تو بہرحال ابن سیف بین عمر کے بارے میں اگر آپ سے اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ کے سیف بن عمر کو تو آپ کی ہی محدثین نے مشکوک کہا اس کو آ, قابل قبول نہیں کہا تو آپ اس کی روایتیں کیوں اٹھاتے ہیں تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ حدیثیں ہمیں دے گا تو ہم اس کی حدیثوں کو تو کبھی بھی نہیں لیں گے لیکن اگر وہ ہمیں کوئی تاریخ دیتا ہے تو تاریخ میں وہ یقیناً مستند تھے لیکن ضعیف میں وہ حدی... یہ نہیں, حدیث میں وہ ضعیف ہیں اور یہ قول کس کا ہے جناب ابن حضرانی کا امام ابن حضرانی وہ شخصیت ہے جس کے سامنے وہ ہابی بھی جاتے ہیں وہ کے سامنے جب آپ ان کا کال رکھتے ہیں تو ان کے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوتا تو ان کے بہت مستند قسم کی سستی ہے اور ان کا قول بہت مستند ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی کتاب التقریب میں کیا لکھا ضعیف الحدیث و مستند, مستند ان تاریخ کہ وہ حدیث میں ضعیف ہے لیکن تاریخ میں وہ عمدہ ہے اسی وجہ سے ہم تاریخ کی جب آتی ہے ابن سبا کی بات تو ابن سبا کون تھا جناب کہ ابن سبا کا نام کیا تھا اس ابن سبا کا نام ابن سواد تھا ابنے سوا جو تھا وہ سنہ ا کا رہنے والا تھا سوا نون ن ا اور حمزہ سنہ ا کا رہنے والا تھا۔ اچھا کیا بانی اسرائیل کی روایت کی جو مجھے نہیں پتہ جناب بنی اسرائیل کی روایت کی کیا حقیقت ہے کی. اسرائیلی روایت کے بارے میں بڑا کچھ سنتے ہیں میرے اس کے بارے میں نے پڑھا ہوا لیکن مجھے یاد نہیں ہے تو اس لیے میں کوئی اپنے سے کوئی بات نہیں کر سکتا تو غلط بات ہوگی کہ ٹاپک شروع ہو جائے تو ہو سکتے پھر مجھے یاد آ جائے اچھا جناب ابن سواد نے اسلام کا لبادہ کیوں ووڑ لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اس, کے اس لیے کہ اس کے بغیر وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا جیسے اس کا نام آپ نے جانتے ہوں گے لارنس آف اربیا اس نے بھی اسلامی لبادہ ہوا تھا ایک آدمی تھا وہ ایک انگریز اپنے وہاب کا بڑوں میں تھا ٹیچر تھا جس کو یوز کرنے والا تھا اس نے بھی اسلام کا لباد و تھا اس کو اسلام پر اتنی نالج تھی کہ شاید ہم مسلمانوں کی بھی اتنی نالج نہ ہو تو جو لوگ شیطان ہوتے ہیں جو اسلام کے لباد اور اوڑھ کر آتے ہیں دین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اسلام پہ اتنی عبور حاصل کرتے ہیں اتنا انفارمیشن لیتے ہیں کہ جس کی کو, کہ وہ اگلے کو لاجواب کر کے اپنے دلیل یا ان کے جو شیطانی عزائم ہیں اس کو کسی طریقے سے آ, اپنی جگہ پر آ, لائک ہو, اس کو میں کامیاب ٹھہر سکیں جی جی ان شاء اپنا خیال رکھیں جناب جی ہیمفرے جو تھا نا جناب ہیمفرے اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہیمفرے ایک انگریز تھا وہ ایک ایسے مسلمان مولوی کے پیچھے ڈھونڈ رہا تھا جو زیادہ ریجٹ ہو جی ہیمفرے ہیمفرے جو زیادہ خوشک مزاج ہو جو جذباتی ہو تو یہ ساری خصوصیات جو پائی جاتی تھیں یہ اپنے وہاب میں پائی جاتی تھی محمد بن وہاب جو تھا اس مردود میں جی جی اس کو پائی جاتی تھی اور اسی کے ہاتھوں پھر ہوا پھر یہ اور سعود جب مل گئے اور یہ مردود جب مر گیا تو اس اٹھارہ سے انیسویں اس میں پھر اس کی آل سعود اور اس کے جو فالوور اس کے ماننے والے تھے اس کو پھر لارنس آف اربیا آتے ہے وہ یوز کرتا ہے وہ ایک مشہور کریکٹر ہے اس کے بارے میں تو فلمیں بنی ہیں ڈاکومنٹریز آئی ہیں کتابیں چھپی ہیں بہت چیز آئی ہے وہ ایسا شخص ایک ایجنٹ تھا اور جس کو جو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پھر وہ آخری وقت میں پاگل ہو کر مرا اس نے اپنے ملک اور قوم کے لیے بہت بڑی خدمت انجام دی تھی سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا تھا اور اس کے باوجود جب وہ مرا تو آخری وقت میں پاگل ہو کر مرا پھر اس کی قوم نے اس کو قبول بھی نہیں کیا تھا لیکن ہمارے جو جتنے بھی وہابی حضرات ہیں جتنے بھی نجت کے رہنے والے ہیں ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اس کے طریقوں پر چلے اور خلافت کا سطیہ کر دیا وہ خلافت جو ترکی سے مصر تک کی خلافت ہی. اس وقت بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹوئنٹی سینچری کی ارلی اور ٹوینٹی سینچری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی تھی ان کی فوٹو اور ان کے کارٹون وغیرہ شائع کیے گئے تھے تو اس وقت کے جو سلطان تھے سلطان مجید جو تھے انہوں نے انگریزوں کو ان کے سفیروں کو بلایا کہ اگر تم نے یہ حرکت بننے کی اس سے تم نے معافی نہ مانگی تو یہ خلافت بہت بھی کمزور سی ہم سب اکٹھے مل کر ہی تم پر حملہ کر دیں گے اتنا خلافت کا روب تھا لیکن آج ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہر کسی نے اپنی ڈیڑھ ڈیڈی مسجد بنا لی ہے چار چار کلو میٹر کا ایک ایک ملک ہو گیا ہے کوئی ارب ہو گیا تو کوئی دبئی ہو گیا تو کوئی ابو دھابی ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری باتیں ہیں جب آپ ان شاء اللہ تعریف پڑیں گے تو آپ ان چیزوں کا پتا لگے گا اچھا ابن سواد میں اپنی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے کس کا سہارا لیا بنی آشم اور اہل بیت کی آڑ کا ان سے اپنے آپ کو شیان علی کہنا یا اپنے آپ کو جی اہل بیگ کا محب اہل بیر کہنا وغیرہ وغیرہ یہ وہ ٹرمینالوجی تھی یہ وہ سلوگن سے جس کو یوز کرنے اس کو اس نے مسلمانوں کو یوز کیا اور ایک اپنے گروپ بنانے میں کامیاب ہو گیا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن سواد نے کون سے من گھڑت عقائد سادہ لوگوں کے سامنے پیش کیے اب یہ سنے جی اب یہ سنے جناب اللہ اللہ ابن سوات نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دنیا, دنیا, دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے نیز ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع حضرت علی کرم اللہ وجہ عبداللہ بن صبا کو سب سے زیادہ کامیابی کہاں حاصل ہوئی اعظم کے مختلف ممالک سے بالخصوص ایرانیوں میں کیونکہ وہ اب انشا پرست لوگ تھے عبداللہ بن صبا کی پارٹی نے سازشوں کے لیے کہاں کہاں بڑے مراکز قائم کیے کوفہ شام بسرا اور مصر میں حضرت ابو ضرغاری کو کہاں بھیجا گیا ملک بدر کیا گیا وعلیکم السلام شہ پسند ناصر نے اپنے فتنہ و فساد کی بنیاد کیسے تیار کی انہوں نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے وہی فتنہ پرور جو لوگ تھے انہوں نے اس کی بنیاد کیسے تیار کی انہوں نے جگہ جگہ پر پروپیگنڈا کرنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ خدا کا غضب کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن آس او رضی اللہ تعالیٰ کو اور حضرت, موسا حضرت ابو موسا اشعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عہدوں سے معذول کر کے اپنے خاندان کے ناتجربکار نوجوانوں کا تعین کر دیا اس کے علاوہ حضرت ابوسا غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو ملک بدر کر دیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کو وظیفہ بند کر دیا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ پر سختی کی گئی ہے جبکہ ان تینوں نے یعنی حضرت غفاری عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یاسر نے بڑی اسلامی خدمات میں حصہ لیا ہے یہ وہ سلوگن تھی یہ وہ باتیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مسلمانوں میں جو ہے نفرت پیدا کی اور اپنے لیے گروہ بنانے میں کامیاب ہو گیا جی کاسم بھائی کون سا درست سے دیکھیں کچھ باتیں اگر نے ذہن میں رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ تھوڑے نرم مزاج قسم کی طبیعت والے تھے ٹھیک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بہ اور خلفا کے بہت نرم مزاج والے تھے تھوڑے وہ کیا کہتے ہیں مرسیفل تھے وہ بہت رحم دل تھے اور اس وجہ سے انہوں نے بعض مہربانیاں لوگوں پہ کی بعض لوگوں کو ان کے عہدے پہ قائم رکھا ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی نیت اندر سے خراب تھی جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں وہ ظاہر و باطن سے پاک تھے لیکن خوارین نے ان کے ساتھ کیا کیا اگر حکومت چلانے کے لیے جس قسم کی وعلیکم السلام بعض جگہوں پہ ہمارے ہاں جو سیاست آج کل جو ہمارے ہاں ہوتی ہے منافقت ہوتی ہے دو نمبری ہوتی ہے لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے اگلے کو ایک بات کرو دوسرے کو چوسری بات کرو یہ باتیں خود راشدین میں نہیں تھی اسی وجہ سے حضرت عثمان نمی رضی اللہ عنہ کو بہت نقصان پہنچا اور اسی وجہ سے حضرت طلی رضی عنہ کو مطلب اس وقت میں ان کے خلاف بہت نفرتیں پھیل گئی ہیں بہت گروپ بن گئے تو اس لیے ہمیں وہ بات کرنی چاہیے کہ جو تعمیری ہو ٹھیک ہے نا جناب یہاں پر اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں دیکھیں دو چیزیں اپنے دھیان میں رکھیں Uh, حدیث کی دنیا میں اور تاریخ کی دنیا میں بہت عجیب عجیب سی باتیں ہوئی ہیں بہت عجیب بہت زیادہ ظلم ہوا ہے بہت زیادہ ظلم ہوا ہے اور اس کے لیے یہ نہیں کہ ایک کتاب میں ایک چیز لکھی ہے آپ اس کو مان لیں یہ کتاب کی اگر چیز مانتے ہیں اس کے مقابلے میں دس اور چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں پھر محققی میں جو تحقیقی ہوتی ہے آپ نے اس تحقیق پہ پھر جانا ہوتا ہے اگر سے آپ انیشل رہے ہیں اور خود تاریخ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیں تو پتا نہیں پھر ہمارے کیا سے کیا بن جائے گا ٹھیک ہے کیا سے کیا بن جائے گا تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس کی طرف بہت مطلب احتیاط سے اور طریقے سے کام لینا پڑتا ہے وہاں پر آپ نے اگلے کی مزاج کو دیکھنا پڑتا ہے طبیعت کو دیکھنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ میری بات آپ شاید سمجھ رہے ہیں کاسم صاحب تو پازیٹیو تصویر جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے نہ کہ آپ مطلب اب اگر میں کیڑے نکالنا شروع کر دوں تو کیڑے تو بڑی چیزیں میں نکلیں گے میری بات سمجھ رہے ہیں نا کیڑے کا مطلب کیا مطلب ہوتا ہے کیڑے نکالنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی میں گستاخی تو نہیں کر سکتے نا آپ اس سے زیادہ علم میں بڑے ہیں یہ جو یہ بیچ بیچی نکالنی ہوتی ہے نا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وعلیکم السلام آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے میں, میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے بالکل مولی صاحب شروع ہو جائے یقیناً اس کا علم تو ہم سے بڑا ہے اور اس کو خود بھی پتا ہوگا کہ میں جو بات کر رہا ہوں بتائیے یہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں بات چیزیں ایسی بات لوگ جو خلفاء راشدین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کچھ چیزوں کو ان کو خود بھی پتا نہیں ہوتا لیکن ان کا علم ان کے سامنے جو سامعین بیٹھے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہوتا ہے اصل میں اور وہ ان کو گمراہ کرنے میں یا ان کی پر اپنی طرف اٹریک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں خود اس کو بعد اوقات اپنی بات کا یقین نہیں ہوتا اس کے اگر اسی لیول کا اگر اس سے بڑا لیول کا مولو یا بیٹھا دے تو شاید وہ اپنی بات کو پروف نہ کر سکے تو یہ ایچی بیچی نکالی جاتی ہے نا جو شام میں گستاخیں کی جاتی ہیں وہ کسی اہل علم کے سامنے نہیں کی جاتی وہ آمین کے سامنے کی جاتی ہیں سامنے جو میرے جیسے سادے لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے جی الٹی سی دو چار روایتیں پیش کر دی جاتی ہیں اور جو منہ میں آئے بس کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں جی وہ آجیب مولانا صاحب نے صحیح بات کی ہے زاکر صاحب نے صحیح بات کی ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ اپنے اہل علم کے بارے میں وہ چیزیں پھر نہیں سابت کر سکتے کسی کے بارے میں اچھا جناب شرپسندوں نے کچھ جی جی شرپسندوں کا کچھ پرپگنڈا بھی تھا جی وہ آدھے بھی سن لیں دیکھیے میں یہاں پر اصل میں مختصر باتیں کر رہا ہوں ورنہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا تو مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم اور دیں گے تو پھر میں بعد میں آپ کو پھر اس کی تفصیل پوری بتاؤں گا یہ ایک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں اور یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں اس سے پھر مجھے پوری اس کی تفصیل پڑھنی پڑے گی اب میں مطلب خود سے بیٹھ کے کہہ دوں نہیں جی یہ بات صحیح تھی یا یہ بات غلط تھی تو وہ بات اچھی بات نہیں ہے نا تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہو وہ کیسے غلط افواہیں پھیلاتے تھے وہ ہر ملنے اور آنے جانے والے کو یہ کہتے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بیت المان سے امیر اپنے قریبی رشتے داروں کا نواز رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں اور لوگوں کو یہ بھی بتاتے پھرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں بکی الفرق کی چراہ حضرت عثمان غنی رضور تعالیٰ نے اپنے جانوروں کے لیے مخصوص کر لیے اور عوام کے لیے اس کے دروازے بند کر لیے گئے ہیں اس کے علاوہ اور وہ کیا اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بنو کا کوئی افسر بالا غلطی افسر بالا یعنی بہت بڑا افسر کسی غلطی کا مرتکب ہو تو اسے بالکل کچھ نہ کہا جائے اس کی کوئی باس پرس نہ ہوتی مجرموں پر شرح حدود جاری کرنے میں افسر کی جاتی ہے تو بنوز بلّہ اور یہ شرپسند بگلا بھک مطلب وہ بگلا نہیں سو بگلاسم سے جانور معصومانہ انداز میں یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو اچمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو چچا حکم بناز کو رسول خدا نے طائف نظر بند کر دیا تھا اس سب نے دور خلافت میں سے مدینہ منورہ بلالیہ لیا اور اسے مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دی دی ہے اور اس کے علاوہ بیت المال سے معقول رقم دی گئی ہے جناب آپ کسی صحابی رسول سے یہ کوئی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیکنڈ جناب میں یہ فون اٹینڈ کر لوں ایک سیکنڈ طالب علم آواز نہیں آ رہی تھی اصل میں تامو بھائی بڑی خوبصورت بتا رہے تھے مگر ان کا فون آ گیا ہے تو وہاں پہ تھوڑا بزی ہیں اس لیے تھوڑی دیر ہم بریک لے رہے ہیں اپنے کانوں کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیں ابھی تامو بھائی پھر آ جائیں گے پھر دھیان سے سننا اور اپنے علم میں اضافہ کرنا ویسے ابھی جو اجنبی بھائی نے لنک دیا ہے ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا لنک ہے میں نے تھوڑا سا چیک کیا ہے تو اس میں کافی جی تو میں نے تھوڑا سا چیک کیا ہے تو اس میں کافی اچھی انفارمیشن مجھے نظر آئی ہے ج میں نے تمہارا کیا بگڑا ہے کوئی تو خدا کا دداخت کر اس طرح نہ کری رہا اس طرح نہ کرباز اچھی بات ہے یار اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے جبل بھائی کچھ نہیں کرنا بھائی جبل بھائی کچھ نہیں کرنا چھوڑو بے میں غلطی سے لگ گئے نہیں لگتے ہوں اتنا اچھا ان کا تو فون ہی نہیں ختم کیا کہتے ہیں؟ کال ہی نہیں یار ساجن ایسی بات نہیں ہے نہیں دیتے سارے پسانی نہیں دیتے یہاں وہ روم ہی ایسا ہے جس روم میں آپ گئے تھے وہ ہاں یہاں مختلف قسم کے روم ہیں کوئی گانے والا ہے کوئی پتا نہیں انتاکشری والا ابھی تو ویسے میں نے نہیں چیک کیا پہلے پہلے ایسے ہوتے تھے اور ابھی تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ دوست بن جائیں گے جبل بھائی سے تو ساجن بھائی آپ جس روم میں گئے ہیں وہ گالنگ والا روم ہوگا ہاں ہوتا ہے نا یار دیکھو ساجن بھائی ہر بندے کی اپنی ذہنیت ہوتی ہے اور کچھ جو ہوتے ہیں ان کو گندگی میں زیادہ مزہ آتا ہے تو کیا ظاہر ہے گندگی میں اب بندہ ہو یا بندی ہو گندگی میں جائے گا تو گند ہی کرے گا آپ ان کے لیے بس دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایہ دے دے آپ یہاں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں چل کریں اور اچھی اچھی باتیں کریں اور اچھی اچھی باتیں سنیں جی ساجن بھائی آپ کہاں ہوتے ہیں ویسے یو میں ابھی ماشاء میں آپ کا ہمسایا ہوں میں ہالینڈ میں ہوتا ہوں یار ساجن بھائی آپ کسی اچھے عالم دین کو جانتے ہیں یو کے میں کوئی صحیح مقرر جو ہیں نیند مطلب کوئی صحیح جو مولوی صاحب جو تقریر کرتے ہیں اچھی تقریر کرتے ہیں اچھی سے مراد کے مطلب میسج والی <laughs> وہ نہیں جو ٹو کر کے چلے جائیں اچھا تو نام اور پتہ بتا سکتے ہیں ان کا انڈیا نہیں یار انڈیا تو بڑا دور ہے نا انڈیا کرنے یو کے کا چاہیے آیا ہوں تو مجھے کوئی اچھی بات کرنی چاہیے میں دیوبند کے پاس ہوئی ہوں اچھا ہے ہو آپ جی مظفر نگر سے اچھا یار میں خود پاکستان سے ہوں تو میں تو مجھے تو نہیں پتا کہ کدھر ہے کیا ہے جو بھی ہے اچھا ہے ہاں مجھے ایک پتا ہے کہ انڈیا میں جو ہے نا جے پور ہے شاید جے ऐसा پور کچھ ایسا نام ہے مجھے یاد نہیں آ رہا وہ بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے وہاں کے جو مناظر ہیں سبحان اللہ بہت ماشاء اللہ جے پور ہاں ٹھیک ہے نا بہت خوبصورت جگہ ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آج کی جو انڈین ٹیم ہے اس نے سری لنکا کو نیچے لگایا ہوا ہے میں تو نہیں ہوں شہ ہاں شہباگ بڑا ہی مارا ہے آپ کی ٹیم نے تو الحمدللہ ہماری ٹیم نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے نائنٹی نائن ان کو آؤٹ کر دیا نیوزی لینڈ کو تو امید ہے کہ ہم بھی یہ جو ٹیسٹ میچ ہے یہ جیت جائیں گے اور آپ کا آپ کی ٹیم تو پہلا میچ جیت چکی ہے تو یہ بھی جیت جائیں گے دو جیت جائیں گے تو میرے خیال میں سیریز ہی ہو جائے گی پھر میرے خیال میں ہاں جی چلو میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے تو اس کی نسبت سے جب شاید یہ نو ہجری کا واقعہ ہے فتح مکہ سے ایک سال پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے تو وہاں پہ پھر حضرت عثمان عثمان غنی کو کفار سے بات کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ مطلب ان سے جو معاملات ہیں کریں تو آپ اندر گئے وہاں تو باقی جو مسلمان تھے انہوں نے بھائی چلو بھائی مائک لے لے اسلام علیکم میں پھر میں بات ان شاء اللہ السلام علیکم جی السلام علیکم و رحمت اللہ سوری یار میں وہ کچھ مہمان دوست آیا تھا تو اسے آنا پڑی تو اتنا عجیب سے لگتا ہے حبیب صاحب کیسے ہیں آپ حضور حضور حضور مزاجن اور آوالن کیسے ہیں حبیب انکل آپ مجھے اور بھی کی اوز یاد آ جاتی ہے مولانا مولانا یا مولانا یہ می بدوان یا, مولانا, یا, یا مولانا, مولانا مولانا مولانا یا مولانا یا مجیب دعانا یا مولانا ایسے جناب یہ کون ہے جناب یہ جناب یہ جی ساجن صاحب کون ہے جناب نبی چلو بھائی آپ نے بھائی کوئی بات کرنی ہے کوئی سوال پوچھنے کیا کرنے ہیں بھائی میں تو یار آپ کو نہیں جانتا آپ کون یار ویری سوری میں آپ کو یار شاید پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں سوال ہے اچھا اچھا یہاں پہ تو کوئی مولی سب موجود نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں جی آپ یہیں پہ لکھ دیں آپ ٹیکس پہ لکھ کیا سوال ہے آپ کا حضرت اچھا یار کوئی روم ایڈمن ہے بھی مجھے پتا نہیں روم میں کوئی ہے بھی نہیں یہاں پر ایسے آپ نہیں ویسے لوگ باہر لوگ آتے ہیں تھوڑا سا وہ کرتے ہیں وہ ایڈمن تو ہیں وہ ایڈمن غریب سوئے رہتے ہیں اکثر یہ مسئلہ ہے نا ایڈمن صاحب آپ ہیں روم میں اچھا اچھا آ جائیں جناب مائی پہ آ جائیں بھائی آ جائیں سوری یار آپ کی وجہ نہیں اصل میں اور لوگ آتے ہیں ادھر تو بعد کا لوگ بدتمیزی کرتے ہیں اور اس لیے آپ آ جائیں جو بھی پوچھتے پوچھنے ہیں جناب ہلو آواز آ ہے میری سب سے پہلا سوال آ... کوئی ٹیکسٹ میں کوئی جواب میری آواز آ رہی ہے آپ تک ہلو ہلو جناب کوئی سن رہا ہے میری بات کوئی محترمہ ہے یہاں پر جناب کوئی میری بات اگر سن رہا ہو تو میرا نمبر بتائیے نائن فائیو سیون فور ٹو تھری ٹو سیون فور نائن ہیلو السلام علیکم جناب ٹیلی فون کے کمبے پہ چڑے ہو یار ہیلو ہلو روم السلام علیکم مائک میرے میں آ گیا یس نہیں نہیں بانس نے یا کیا ہو گیا نیا نیا آیا ہے تو شاید اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو ایک چانس تو دہ نہیں آ تو آپ اتنا بھی تو سختی نہ دکھائیں نا ساجن بھائی ہم لکھ رہے ہیں وائس اوکے وی اوکے وی اوکے وی کا مطلب ہوتا ہے وائس تو وائس اوکے کا مطلب ہے ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے او ماشاء اللہ بھائی تشریف لائے ہیں السلام علیکم ودیسی بھائی تو ہاں ساجن بھائی تو آپ کی آواز آ رہی تھی تو ڈاٹ آپ کو اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ آپ بار بار وہ سوال کر رہے تھے خیر آپ کی آواز آ رہی تو ایڈمن صاحب آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈاٹ ہٹا دیں ان کو ایک چانس دیں اور باقی آ... تامو بھائی آپ اپنی بات جاری رکھیں وعلیکم السلام سرکار ٹھیک ہیں جی السلام علیکم وعلیکم ارے بھائی ان کو باؤنس کریں آپ کہہ رہے ہیں ان کو باؤنس نہ کریں آپ ان کی باتیں کہ کہتے کوئی بہن ہے یہ کانوں میں کوئی روح ڈالی ہوئی ہے چھٹی کریں اس کو ہاں چھٹی کریں بھائی آپ باتیں نہیں سن رہے اگلے کی یہ میرا نمبر ہے نمبر نوٹ کرو ہاں چھوٹی چھوٹی حیرت ہے یار سننے رہی آپ اس کی باتیں بھائی جناب جیسے کوئی سوال پوچھنا ہے تو ٹیکس پہ لکھ لے یار ہاں جی بس مجھے کوئی باتیں کرنی پڑیں گی بس میں تھوڑی سی وہ باتیں کروں گا اس میں سے کچھ باتیں مجھے تھوڑی سی مجھے بھائی آپ بھی ذرا دھر رہے تھوڑی سی تو آپ سے انفارمیشن لینی ہے جی جی آ جائیں یار اجنبی صاحب آ جائیں آپ بات کر لیں جناب آپ اس کو پورا کر لیں پتا نہیں آ جائیں اجنبی بھائی کو آنے تھے اجنبی بھائی آپ تشریف لے آئے آپ آ وہ ٹیلی کمبے پہ لائن ٹھیک کر رہا اس کو ڈوٹ پہ رکھنا ڈوٹ بالکل نہیں کھولنا بدتمیزی انسان ہے اس کو طریقہ ہی نہیں پتا اجنبی بھائی اگر آپ نے آنا ہے تو آپ آ جائیں ورنہ تمجن بھائی پردیسی بھائی کاسم بھائی سارے بھائی جناب ویلکم مائک فری میں ذرا کھانا کھا کے آیا یار بھوک لگ رہی ہے بہت زور سے یار جائے اجنبی بھائی آپ جمپ کر کے آ جائیں آپ مارے ایک ایک لمبی سی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میری آواز آ رہی ہے جی میں ٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں ابھی مجھے کچھ حق ماشاء اللہ ٹھیک ہے تو وہ قاسم بھائی صاحب نے شروع کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا وہ واقعہ جو تھا صلاح الدیہ یا بیت رضوان والا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں چامل جان بھائی سے کہ یہ جو بیت ہوئی تھی یہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی افواہ جو پھیلی تھی اس کے بعد ہوئی تھی یا پہلے ہوئی تھی اگر اس کے بارے میں کچھ آپ کو معلومات ہوں تو پلیز میرا کوشچن جو ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی یہ جو بیت رضوان جو ہے یہ پہلے ہوئی تھی یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی جو افواہ پھیلی تھی اس کے بعد رہی تھی جز اللہ جی السلام علیکم جناب یہ آپ کو میں نے سب یہ بھی یہ میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو کہ یہ ان کی شہادت کی جب خبر پھیلی ہے تو اس کے بعد یہ جو ہوا تھا تو او یار یہ ایڈمن مجھے اس ایڈمن کا مطلب پرانا ایکسپیرئنس ہے نا جی مجھے ڈر لگا رہا تھا یہ ایڈمن صاحب میں کو تھوڑا مطلب اکثر ہو جاتے ہیں اس سے مجھے ڈر لگا رہتا ہے تو اس وجہ سے میں آہ... اچھا آپ ہیں <laughs> چلیں اچھی بات ہے جناب آپ ہیں تو بڑی اچھی بات ہے جی یہ تو بہت اچھی بات ہوگی جناب کہ آپ ہیں اللہ اللہ اچھا جناب, سننے جناب سن جناب آپ صلی سلم نے حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ کو بات چیت کے لیے روانہ فرمایا کفار نے آپ اللہ عنہ کو چند دن کے لیے روکے جس سے غلط فا فہری کے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو آپ صلاح نے درخت کے نیچے تمام مسلمانوں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیعت لی اور اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کے قائم مقام قرار دیا جسے بیت رضوان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ کی جو بارے میں جو خبر پھیلی تھی شہادت کی جو غلط خبر پھیلی تھی اس کے بعد کی یہ بات ہے ریفرنس کے لیے تو آپ کو جا کر جناب آپ کو تاریخ کی بک اٹھا کے پڑھنی پڑے گی میرے پاس یہاں تاریخ کی بک تو نہیں ہے یہ جب آپ جائیں یا نیٹ پہ چلے جائیں انسائکلوپیڈیا آپ ڈال لیں وہاں سے آپ کو ان چیزوں کا مل جائے گا اس کے لیے تو اگر آپ ریفرنس کی بات کرتے ہیں تو اتنی مستند اور پرانی کتابیں میرے پاس یہاں پہ نہیں ہیں کم از کم اگر آپ تاریخ البدایہ النہایا کی بات کرتے ہیں یا تاریخ ابن خلدون کی بات کرتے ہیں یا تاریخ طبری کی, کی بات کرتے ہیں وہ کتابیں یہاں تو میرے پاس نہیں ہے میں تو ریفرنس ہو چکی کہتا ہوں آپ پتا نہیں ریفرنس کیسے کہتے ہیں تو کچھ تاریخی بات یا آپ کو حیات الصابہ اگر آپ اٹھا لیں تو حیات الصبہ میں آپ کو مل جائے گی حضرت جلال الدین سیتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو لکھی ہوئی ہے تو وہیں سے آپ کے بات ملے گی وہ بڑے محدث گزرے ہوئے ہیں جی حدیثیں یقیناً ہوں گی اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ حدیثیں نہیں ہیں میں جب آپ کے سامنے امام جلال الدین سید اللہ علیہ کی بک کا حوالہ دے رہا ہوں تو وہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کی باتیں سفح ہوتی ہیں لیکن ان کی بک میرے پاس ادھر ہڑسور میں تو یا یو کے میں تو نہیں جناب اور ان کی بکیں یہاں پہ ملتی ہیں یہاں ہمیں پہ مطلق ہمیں کنکلوژ پہ کیا کہتے ہیں گزارا کرنا پڑتا ہے اور جب بچپن سے چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں اپنے سکول کے نصاب میں آپ جا کر دیکھ تو ان کی شہادت کی جو خبر تھی اس کے بعد سے چیزیں جو ہیں تو مطلب عام اور نارمل سی چیزیں ہیں اب اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ جناب مثال کے طور پر کوئی بھی ایک بات لے لیں جو ایک بہت کامن سی بات ہے اور آپ مجھے یہ کہ جناب اس کا آپ حوالہ دیں تو اب میں وہ کہاں سے دوں آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اس کے بارے میں یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے جو آپ رضوان کے بارے میں یہ چیز مانگ رہے ہیں یہ کوئی, یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرا ان کی شہادت کی خبر کے بعد نہیں پہلے لی گئی ہے مطلب یہ بیت رضوان وغیرہ جو ہے تو پھر آپ اس کے آدمی کو دلیل لے رہے ہیں بتائیے آپ کس دنیا پہ یہ بات کر رہے ہیں سمبل سی بات ہے نا لازم بات ہے آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی شک ہے اس لیے آپ مطلب یہ نہیں مان رہے اس بات کو تو آپ اپنا وہ ڈاؤٹ وہ شک بتا دیں وہ کیا ہے تو ان سے ان سے بات کر لیں گے آپ کے ساتھ جی جی جی آ جائیں مائک تھوڑا یار آپ تھوڑا ہینڈ ڈاؤن کر لیں پر دے سی صاحب تھوڑا سا آپ ہینڈ ڈاؤن کر لیں اور کاشم صاحب آپ تھوڑا ہینڈ ڈاؤن کر لیں تھوڑی ان سے بات کر لیں تھوڑا یار کیا خیال ہے جی السلام علیکم تاموجان بھائی ہم بھی شروع بچپن میں ہم بھی یہی سنتے آ رہے تھے علماء اکرام سے لیکن آج جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ صرف ہابی علماء کی ان کی یہ اختراع کردہ یہ روایت ہے کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے لیے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی شہادت کا پتہ نہ چل جاتا یعنی کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ تو نارمل چیز ہے ہم بھی بچپن سے لے کے اسی کے اوپر ہی یہ اعتقاد رکھتے رہے ہیں کہ یہ شہادت کی یا فر تو آج جو ہے میں یہاں اس روم میں اپنے دوستوں کی اضلاع کے لیے یہ جی گزارش کرتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ صرف ہابی اللہ کا ان کا من گھڑت واقعہ ہے کہ یہ شہادت کی خبر سن یہ شہادت کی خبر سن کر اصل میں اس کے پس پردہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تنقیس کا حوالہ لانا چاہتے ہیں کہ اگر علم غیب ہوتا تو حضور کو پتہ ہوتا کہ آپ کی شہادت کا کی ہوئی ہے یا نہیں بخاری شریف کے اور ترمدی شریف میں یہ روایت جو ہے یہ بیان ہوئی ہے اللہ کے فضل سے آج ہی ان کو پڑھنے کا موقع ملا ہے تو اس میں یہ تاریر, یہ تاریر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو جانے کے فوراً بعد ہی صحابہ اکرام کی جماعت کو جمع فرما کر کے اگر وہ ہمارے صاحب جو ہے جنگ کرنے کے لیے آ جائیں تو میرے ہاتھ پر بیٹھ کرو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وہ دایاں ہاتھ جو تھا وہ اٹھا کر اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا فرمایا کہ یہ ہاتھ جو ہے جی السلام علیکم آپ کی بات سمجھ گیا ہوں جناب اجمیر صاحب آپ کی بات سمجھ گیا ہوں دیکھیں بھائی صاحب دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیں اس قسم کی اگر باتیں نکالنے شروع کر دیں گے پھر تو بہت مطلب چلی جائے گی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا گیا اب علم غیب کیا ہے یہ ایک علیحدہ بڑا ٹاپک ہے یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات میں سمجھ گیا آپ جو حدیث ری بیان کر رہے ہیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو میں نے بھی با بات اب بھی فکرہ جو پڑا ہے اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ دیکھیں یہ بات خود نقی کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کی خبر کی افواہ پھیلی وہ خبر نہیں پھیلی افواہ پھیلتی ہے میں نے آپ کے سامنے بھی فکر پڑا میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں آپ کے لیے میں نے کوئی جو بات کی ہے وہ یہ جی حضرت صاحب کہ جو خبر جب پھیلتی ہے سرکار صلی اللہ وسلم تب اس کے بعد یہ سرکار صلی اللہ وسلم جو تو وہ اس کے لیے بیت لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس بات کو بھی مان لیتے ہیں تو اس میں بالکل یہ بات نہیں نکلتی کہ اس سے آ حضرت صلی اللہ وسلم کے کسی میں کی مطلب یہ اس کا بات جاری ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے کہ میرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے نا جناب آپ نے اچھا اچھا آ جناب آ یہ تمنجان بھائی صاحب کی آواز نہیں آ رہی تھی تو وہ قاسم بھائی نے کہا کہ وہ اپنا جو مائک پکڑ لو تو افواہ کا جو ہے وہ کسی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں یہ صرف وہابی علماء کے بنائے ہوئے ہیں تو الفاظ جو ہیں وہ بخاری شریف کے ہیں کہ انا عثمانا فی حاجاتی اللہ و حاجاتی رسول اللہ کہ عثمان جو ہیں یہ ان کی یہ ہاتھ میرا جو دایاں ہاتھ علیہ ید العخرا آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھا فرمایا کہ حاض ید عثمان کہ یہ عثمان کی طرف سے بیت ہے اور اس لیے کہ انا عثمان فی اللہ رسول اللہ کہ عثمان جو ہے وہ اللہ کے کام میں ہے اور اللہ کے رسول کے کام میں لگا ہوا ہے یعنی کہ یہ الفاظ ہیں یہاں کوئی شہادت وغیرہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو یہ میں ایک اصلاح کرنا چاہتا تھا کہ بچپن میں آپ کی طرح ہم نے بھی یہی سنا تھا کہ وہ شہادت کی خبر جو تھی افواہ جو تھی وہ سن کر جو تھا اگر شہادت کی آپ افواہ بھی لے لیں تو وہ تو زندوں کی طرف سے ہوتی ہے نہ کہ وہ شہیدوں کی طرف سے ہوتی ہے حالانکہ شہید ہوتے تو زندہ ہی ہے تو بہرحال اس مسئلہ اس مسئلہ میں اگر یعنی کہ آپ زیادہ کوئی تحقیق کر لیں تو وہ بہتر ہے کہ میری جو ہے اس میں تو یہی ریسرچ ہے کہ میں بھی تقریباً تیس سال سے یہی سن رہا تھا کہ آپ نے جو بیتری زبان لی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عن کی شہادت کی خبر سن ان کی افواہ جو تھی وہ سن کر یہ کی تھی حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے آپ نے پہلے جو ہے آپ کیونکہ الفاظ بالکل واضح ہیں کہ عثمان جو ہیں وہ فی ہا رسول اللہ فی ہا جاتی فی رسول اللہ کہ عثمان جو ہیں وہ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کے کام لگے ہوئے ہیں تو یہاں یعنی کہ یہ بڑی ہیلپ ملتی ہے اس بات کے اوپر کہ جیسا کہ وہ یعنی کہ تابیلیں تو ہم کر جائیں گے وہاویوں کو جواب دینے کے لیے کہ نہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن وہ پروپگنڈا تو کرتے ہیں نا جی اس کے متعلق مطلب جو ہے بس یہی میری جو تھی وہ گزارش تھی آپ مزید ہو سکے تو اس کے اوپر آپ جو ہیں آپ مطالعہ کریں شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمیں اور کچھ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا جزاک اللہ جی السلام علیکم یقیناً یعنی جی اب آپ نے کہہ دیے تو میں آپ کو اس سلسلے میں بات کر لوں گا اس کے لیے میں, میں جا کر تاریخ کی بکیں پڑھنی پڑیں گی حدیث کی بکیں یقیناً اپنی جگہ پہ معتبر ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں تاریخ بھی اسٹڈی کرنی پڑے گی اور دوسری بات آپ نے جو کہی دیکھیں میں پہلی بات پہلے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اگر یہ بات ہو بھی جاتی ہے دیکھیں اگر یہ اتنی بات چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر بالکل ہی غیر مستند ہوں تو وہ یہ جو بچوں کو اسکولوں میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہے جو عام اور نیوٹر ہوتی ہیں اس پہ کافی ریسرچ ہوتی, ہوتی ہے اگر ہم بال فرد ہم اس بات کو مان بھی لیتے ہیں تو یہاں سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خیبر میں زہر دے دیا گیا تھا کھانے بکری کے گوشت میں زہر ان کو دے دیا گیا تھا تو ابھی سے اگر کوئی کہہ وابیہ کہتے ہیں کہ سکاسلم غائب ہوتا تو وہ زہر والا گوشت کھاتے ٹھیک ہے نا تو اس قسم کی باتیں آتی ہیں لیکن باتوں کا پھر جواب ہوتا ہے اگر وہ یہ بات اگر ہے بھی تو دیکھیے اگر آپ جو کہہ رہے ہیں ان اس کے بارے میں میں بات معلوم کروں گا لیکن یہ کوئی بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حورف عام ہوتی ہیں جو مطلب مشہور ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے غلط العام بھی ہوں غلط ہو سکتی ہے اس کے بارے میں آپ پوچھ لیں گے کسی سے لیکن اگر یہ بات ایسی بھی ہے اگر اس سلس میں بھی لی جائے تو اس سے حضر صلی وسلم کی شان مبارک میں کمی واقع نہیں ہوتی دیکھیں حدیث شریف کو آپ اگر آپ پڑھتے ہیں تو حدیث شریف میں بیٹھ لی جاتی ہے کیونکہ ان کو خطرہ پڑ جاتا ہے تو اسے تمام صحابہ سے بیعت لیتے ہیں بیعت کس چیز کے لیتے ہیں ہمیشہ مطلب مخالف آگ آپ کے مخالف لوگ آ رہے ہیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے ٹھیک ہے جی یا بیعت توبہ ہوتی ہے یا بیعت اسلام ہوتی ہے یا مطلب یہ جنگ کے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں اس وقت بیعت ہوتی ہے تو یہ سب تو نہ بیعت -ی توبہ تھی نہ بیعت اسلام تھی یہ اس سب جو بیعت تھی وہ مطلب جنگ کے لیے کیونکہ ان کو خطرہ ہو گیا تھا کہ ہم نے حضرت عثمان غنی صلہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے اور ان کی کوئی خیر خبر واپس نہیں آ رہی ٹھیک ہے اور کفار کے جو طور طریقے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو انہوں نے بیت لینا شروع کر دی اور رضو صلی اللہ وسلم کے یہ کہنا کہ میرا ہاتھ ہی عثمان کا ہاتھ ہے تو اس سے کیا سے مراٮٔ یہ کہ رزو صلی وسلم کو علم تھا کہ عثمان غنی تعالیٰ نے زندہ ہیں اور بفضل فضل لیکن وہ جب انہوں نے یہ دیکھا کفار نے تو پھر ان کے بعد انہوں نے ان کو خود ہی ریلیز کر دیا تھا تو یہ ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے یہ بات معلومات کر لیں گے کوئی ایشو نہیں اس کے بارے میں دیکھ لیں گے کوئی الوداع نہای جا کے دیکھنی پڑے گی یا پھر ابن خلدون بھی دیکھنی پڑے گی تاریخ اس کے بارے میں جو مستند تاریخیں ہیں جس سے متفقہ ہیں تاریخ فبری وغیرہ تو اس میں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو مطلب میں ادھر اب نہیں کر سکتا اگر باتیں کرنا شروع کرنی تو مطلب بات کسی وہ میں کہتا ہوں علماء میں اکرام ہوں میں نے ان سے کچھ سوالات اب کرنے ہیں تو میں اس کو بھی کہا کہ ہمیں پازیٹو باتیں کرنی چاہیے مطلب آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں میں شہادت ہے تو ہر بھائی یہ جناب یقیناً ناطے ہم روزانہ پڑھتے ہیں نا شریف اور وغیرہ وغیرہ کوئی ایک منٹ دو منٹ صاحب کے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ سرکار کے جو عاشق ہیں جو پروانے تھے جو شمع رسالت کے پروانے تھے ان کچھ بات تھوڑی تھوڑی کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جب علماء آئیں گے تو ان کے آگے سوالات رکھیں گے میرے ذہن میں خود کچھ کافی زیادہ سوالات ہیں اور وہ رکھیں گے دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی تلخ ہوتی ہیں لیکن تاریخی ہوتی ہیں وہ حقیقت ہوتی ہیں وہ اگر بیان کر دی جائیں تو وہ پھر مطلب جیسے میں آپ کو مختصر بات بلاتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرا کے بارے میں پچھلے دنوں کے بڑا اللہ ہوا تھا میں دیر ہوں جناب بھائی گا آپ کو کہ جو قرآن کے بارے میں جو نشے کی جو اللہ تکرب السلام تم الفقار ابادی آیت جو ہے کہ نشے کی حالت میں انسان کو نماز کے قریب نہیں جانے چاہیے اب اس کے بارے میں اس نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث یقیناً کتابوں میں موجود ہے وہ حدیث یقین ہے کتابیں موجود ہے لیکن وہ حدیث اس قسم کی باتیں آپ عام لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے وہ چیزیں ٹھیک ہے وہ یقینا ہے لوگوں نے اسے بڑا شور مچایا اور وہ بین ہو گیا اچھا ہوا کہ بین ہو گیا مرداروں سے ہماری جان چھوٹ گئی لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو یقیناً موجود ہوتی ہیں لیکن وہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی تو آج رام بھائی ہم تو یہاں پر مطلب پازیٹیو چیز ان شاء یہ آپ کی بات ہے اس میں تحقیق کروں گا ان السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ماشاء جیسا کہ آپ نے فرمایا دراصل میں کچھ تھوڑا سی میری زبان جو ہے اس میں اتنی تھوڑی سی لکنند ہے وہ سوائن فلو کے وہ کوئی انجیکشن اگوائے ہوئے ہیں دو دن سے بستر پر ہوں کوئی فراغت تھی تو اس رو میں آگے ہیں شیئر کرنے کے لیے تو اصل میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے سقیر بنا کر تم بھیجا حالانکہ آپ سے سینئر حضرت مل فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تمجان بھائی آپ کو سرویز کا ریفرنس نمبر دے ہاں جی میں انشاءاللہ جی وہ آپ کو تھوڑی دیر میں دیتا ہوں یعنی کہ میں انشاءاللہ شاء آپ کو دوں گا تو میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج شہادت عثمانے گا نی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے کہ سرکار نے آپ کو اپنا سفیر بنا کر کیوں بھیجا حالانکہ آپ سے سینئر حرتمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تھے حرت عبرک صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے اس میں کیا حکمت تھی تو یہاں مفسرین اکرام جو ہیں بلکہ زہری اسباب جو ہے وہ آپ کی شان کے لیے یہ بیچ رضوان میں اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کہنا پھر اس ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کہنا اس میں ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت کا رخ یہ بھی نظر آتا ہے کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے آپ نے جامع قرآن بڑھنا تھا جامع قرآن بڑھنا تھا اس پہ تمام متفق ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مسئلہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور میں بھی کام ہوا لیکن آج ہم جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں آپ کی ذات جو ہے وہ جامع قرآن ہے تو آپ کے ہاتھوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کہنا اور حضور کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمانا کے فوق کا ید اللہ عید کہ اے نبی یہ اوپر کا ہاتھ جو ہے یہ تمہارا ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ ہے یعنی کہ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے جو قرآن جمع ہو جائے گا اس میں اگر کوئی اعتراض کرے گا کہ اس میں کمی ہو گئی ہے یا اس میں بیشی ہو گئی ہے وہ حقیقت میں اعتراض جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہے بلکہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پاری نہیں وہ اعتراض جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ پر ہے تو میرا اپنا یہی یعنی کہ یہ اس سے جو ملتا ہے کہ حرط عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجنے کا جو مقصد تھا اس کا جو سبب تھا اس کی جو وجہ تھی وہ بعد میں ظہور ہونے والی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر جو ہیں وہ اعتراض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ دستے مبارک کی یہ شان بڑھا دی کہ اگر تم بعد میں کوئی بھی میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ جب تم اعتراض کرو گے حقیقت میں وہ اعتراض جو ہے اور ہوگا بلکہ وہ رسول پر بھی نہیں وہ اللہ پر ہوگا تو اس میں یہ جو ہے بڑی یعنی کہ حکمت نظر آتی ہے کہ حالانکہ سینئر صحابہ تھے حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق سینئر تھے بڑے بہادر بھی تھے حضرت ابو بکر صدیق جب اللہ تعالیٰ ہو بڑی مؤثر بات کرنے والے تھے تو اس لیے آپ کو بھیجا کہ آپ نے انہی ہاتھوں سے جامع قرآن ہونا تھا تو جامع قرآن ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ فضیلت بخشنی تھی کہ یہ وہ ہاتھ ہیں یہ قرآن ان ہاتھوں سے جمع ہوا ہے جن ہاتھوں کو اللہ کے رسول نے اپنا ہات ارشاد فرمایا اللہ نے اپنا ہاتھ ارشاد فرمایا تو اس لیے یہ میں کہہ میں اس میں کہ یہ بڑے بڑے اوساف ہیں تو ہر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے یہ ایک ہی جامع اوساف جو ہے یہ کامل وصف ہے تو اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو وہ لوگ جو ہیں جو آپ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں ان کو سمجھ آیا جائے جزاک اللہ جو سوانے حیات پہ انشاءاللہ بات کریں گے بھی محمد او صلی اللہ رسول کریم اما بعد اقو بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک وتعالى في كلامه المجید والفرقان الحمید ما تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الله تبارک وتعالى في كلام في شان حبیبنا الله وملائکته یصلون علی النبي آمنو اللهم آل من دائم اما بعد اللہ کی بارگاہ میں بے تناش رہے گی جس کی توفیق اور عطا سے ہم نبی پاک صاحب ولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ٹھہرے اور, اور اس فضل اور اس کرم کا ہم کیسے شکر ادا کریں کہ امت میں سب سنت جماعت سے ٹھہرے جن کے ہاں صحابہ اور اہل ویت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو عزت احترام اور ادب جو ہے وہ ہم ہمارے ہاں جو ہے سب کی عزت وحترام اسی طرح ہی ہے جس میں کسی کی تفریق کسی کے کم و بیشی یا کسی تو فرق جو ہے ہمارے ہم ہاں نہیں ہم سب کی عزت و ہمارے ہاں بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے ان کا مقام برتبہ ہے ان میں تفریح کرنا ان میں مرتبہ رائز کرنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری جانتا ہے اسے کیا مرتبہ ہے لیکن ہمارے یہ ڈیوٹی ہے ہمارا یہ آ, ہماری جاب یہ ہے کہ ہم سب کی عزت کرے اور ان کو اچھے ناموں سے یاد کرے اور ان کی تعریف کرے بس یہی ہماری ڈیوٹی ہے اور یہی آہسند جماعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بین انسان کی رست و ہدایت کے لیے ہر وقت میں اپنے نیک بندے اپنے انبیاء بھیجے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے ہر وقت ہر قوم اور ہر زمانے میں اور اس سلسلہ نے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر ہوتا ہے اور جیسا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر نبی بھی تو اس سے کچھ ساتھی ہوتے ہیں کمپیرین ہوتے ہیں اور ایسے ہی ہم یہ سفر حضوص محسوس کے ساتھ جاری ہے اس کے بعد اگر اسلام کے کرنے ذمہ داری ہے یہ حضوص مذہب کی امت کی کرنی ہے تو مثلاً بات ہے تو شرم کرتے ہیں اسی جگہ پہ دوسراً صحابت جس کو بارے میں ابتدا سکے صحابت ستاروں کی ماننے کرے گا مختلف اگرچہ کچھ منترین حدیش اس حدیث کو نہیں مانتے پہلے تو وہ کہتے ہیں حدیث میں جب حدیث پیش کیا جاتا ہے تو وہ حدیث سے انکار کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی جو دیہات بیان پرتے کسی نہ کسی طریقے سے شان صحابہ پہ جو وہ اٹیک کرتے ہیں تو بہت صحابہ صرف یہی نہیں صرف عمر ابو بکر اور عثمان جملہ تعالیٰ نے غصہ سے کیا ہے بلکہ بہت صحابہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے دنوں میں حضرت علی کا بوجھ ہے تو بہت صحابہ وہ بھی ہے تو لانا تھوڑا سا بہت ہے جن کے دنوں میں ارحاد رسول سے بوجھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے ایسے عقیدوں سے اور ایسی صحبتوں اور محسوسوں سے اور یا تو جو حکر کے صحابہ ہیں ان میں سے چار صحابے جو ہے خلف کہلاتی ہیں انہیں چاروں میں جو تیسرے نمبر کے ہیں جن کو حضرت اللہ تعالی کہا جاتا ہے اور آج ان کم شہادت بھی ہے تو اسی سلسلے میں کچھ چند گزارشات پیش کرنی ہیں رب کریم سے دعا ہے کہ نقوبی آپ تک پہنچانے کی توفیق سرکار رضی اللہ کے خوش اتضائی حالات ایسے ہیں کہ حضرت جی کیا میری آواز نقش ہے آپ لوگوں کو درست نہیں آرہی آپ لوگوں کو میری آواز درست نہیں آرہی چلیں میں چند ایک حدیث پڑھتا ہوں ایک حدیث شریف ہے فردوس کی اور ویل میگی فردوس میں ایک حدیث ہے مصدر فردوس کو کہا جاتا ہے بعض لوگ بہت زیادہ بغس سے کام لیتے ہیں شان حضرت عبی المرتضا رض اللہ تعالیٰ ہوں تو بیان کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جو تین صاحبہ ہیں اس کے بارے میں بات کرتے پتہ ان کو تکلیف ہوتی ہے لکنت ان کو تاری ہو جاتی ہے پتہ کیا مسئلہ ہوتا ہے تو حدیث شریف جو ہے وہ اس طرح ہے کہ حضور صلیم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں سکاث فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں حضرت ابوب کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں اس کی بنیاد ہیں حضرت عمر فاروق رض اللہ تعالیٰ ہوں اس کی چار دیواری ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالان ہوں اس کی چھت ہیں اور حضرت علی کرم اللہ اس یہ ان ہوں اس کا دروازہ ہے یہ حدیث شریف یاد رکھا کریں حر جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے انا علم شہر المدینہ و علی ال بابا انا علم شہر المدینہ و علی ان بابا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حدیث شریف آپ نے یہ الفاظ آپ نے بہت زیادہ سنے ہوں گے لیکن حدیث شریف جو پوری ہوتی ہے بعض لوگ کھا جاتے ہیں کم کے کی وجہ سے بعض لوگ بوس کی وجہ سے کھا جاتے ہیں بعض خشرافی ہوتے ہیں جو باقی صحابہ کے بارے میں ان کو پتہ کیا تکلیف ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے تو اس کی بھائی زیادہ تر کہہ گئے ہیں ایک لمبی تقریر میں جو شام کو کر چکا ہوں لیکن چند باتیں چند گزارشات یہاں کرنی ہے کہ جب حضرت ابوب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ محترمہ جب وفات ہوتی ہیں تو حضوص السلم اپنی دوسری بیٹی ان کو بیاہ دیتی ہیں تو سرکار سرما فرماتے ہیں کہ اس وقت علیہ السلام میرے پاس تشریف فرمائے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تو کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دوسری بیٹی جو ہے تو وہ بیاہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا تو چند اصلاحات ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کی گئی ہیں تو وہ چند ایک آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر آئسمین بھائی آئیں گے کیونکہ کہ میں تو کافی لمبی تقریر شام کو ڈینٹر ڈیٹ کر چکا ہوں حرم کعبہ کی تجدید و توسیع وہ جو ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کی گئی مسجد نبوی میں چونے اور پتھر سے دوبارہ تعمیر کیا گیا مسجد نبوی کو چونے اور پتھر سے دوبارہ تعمیر دی گئی اور اس کو بھی پھر وسط دوبارہ دی گئی مؤذروں کی تنخواہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مقرر کی گئی قرآن پاک کی نقلیں تمام اسلامی ممالک میں اس وقت ایک کنواں بیس ہزار درہم میں یہودیوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا بند باندھ کر مدینہ کو سیلاب سے محفوظ کیا جدہ میں بندرگاہ تعمیر کی گئی وہ لوگ کہتے ہیں نصاب تو بھائی مولوی ہیں حضور کے صحابہ حضور کے کمپینین تو پیون لگے کپڑوں والے تھے ان کو کیا معلوم بھائی دنیا کیسے چلتی ہے دنیا میں ترقی کیسے ہوتی ہے بندرگاہی کیسے کہتے ہیں سائنس کیسے کہتے ہیں تو سر آپ چیز دیکھتے جائیں کہ ان لوگوں کو اس پیون لگے کپڑوں جن لوگوں نے پیون لگے کپڑے پہنے ہوتے تھے سرکار کے جو عاشق کو پروانے تھے وہ کس قسم کے اصلاحات کرتے ہیں بعض وقت کل دنگ رہ جاتی ہے آپ روز اللہ تعالیٰ نے شراب نوشی کی سدار تجویز کی خطبے کے لیے قانون بنایا گیا کہ امام تیزی کی بجائے آہستہ آہستہ خطبہ پڑے پولیس کے محکمہ میں توسیع اور اصلاحات کی گئی آپ کی اطلاع کے لیے ہونا چاہیے کہ نرسنگ کا نظام اور سوشل سیکورٹی کا کانسیپٹ کا یہ اس تاریخ میں بنین و انسان کے تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے یہ شروع ہوا تھا تو اس میں اور توسیع اور اصلاحات کی گئی احتیاط میں اضافہ بھی آپ کی طرف سے ہوا اور رمضان و میں آپ کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ آپ مسجد میں رہنے والوں کو عبادت گزاروں کو مسافروں کو سائلوں کو جو تھافری لنگر وغیرہ کھانے کے لیے دیا کرتے تھے تو یہ حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہر یعنی جو بلند آواز اللہ اکبر ہوتی ہے اس کو بلند آواز کہنے کے بجائے سے کہنا شروع کیا حضرت عثمان ضلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دو جمعہ کی نمازوں میں جو دو خطبے پڑے دو اذانے دی جاتی ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتی ہیں تو بی یہاں پر باتیں ہیں لیکن وقت کی کمی ہے ان شاء اللہ اس کو پھر کسی جگہ پہ اس کو رکھتے ہیں کسی اور محفل کے